کسی کے گھر میں ٹی وی فریج وغیرہ ہو لیکن وہ مالی لحاظ سے زکات کا مستحق ہو تو کیا وہ زکات لے سکتا ہے اس میں ہماری یہاں دارالتوا جاری ہوتا ہے کہ کسی کے پاس ماشاءاللہ اللہ پندرہ ہزار بیس ہزار کا ٹی وی ہے اور جناب اس کے پاس وی سی آر ہے تو پہلے وہ بیچ کر اپنا خرچ چلائے اب اس کے بعد وہ زکات لینے کا مستحق ہوگا یہ جو سامان جنگ ہے پہلے اس کو بیچے جتنا بھی ہے لغویات اس کو بیچ کر کے اپنا گزارا کرے اب وہ مستحق ہوگا زکات کا اب اس کو زکات دی جا سکتی یہ ہماری ہاں مدرسے سے یہ فتویٰ جاری ہوتا ہے